الله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اللهم يا مأبوب يا نبي محمد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <تصفيق> <تصفيق> ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ رشی حمد و سلاب کے بعد <خباد> معذت <معزز> سامین نے <کرام> رفیق خان ملت تمام تعریف اللہ وحد اللہ شریف کے لیے ہے گزشتہ کر آپ حضرات نے سورہ آراف تک تفسیر کا ایک انجمالی خاکہ سما فرمایا آج جو سورہ مبارکات زیر بحث ہے وہ سورہ انفال ہے انفال عربی زبان میں مالی غنیمت کو کہتے ہیں اور اس شرح مبارکات کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے واقعے کو بتفصیل بیان فرمایا ہے مال غنیمت کے احکامات جنگ کے طور طریقے کفار کے ساتھ جنگ کب کرنی چاہیے یہ تمام معاملات اس سورہ مبارکہ کے اندر شرح و بخت کے ساتھ بیان کیے گئے یہ سورہ مبارکہ وزیر پاک میں اس کا نزول ہوا اور اس میں چند آیتوں کے علاوہ تقریباً پوری سورت جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے جنگ بدر جو حق اور باطل کا ایک بہت بڑا مارکا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اور اسی سورہ مبارکہ کے اللہ رب العزت نے سترہ رمضان المبارک سندو ہجری جب جنگ بدر ہوئی تو قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن جنگ بدر اسباب اور اس لڑائی کا اس جنگ کا ذریعہ یوں پیش آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ پر بے شمار اذلیتیں اور تکالیف ڈالی گئیں یہاں تک کہ کفار مشرقین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو قتل کرنے کے لیے بھی منصوبے بنائے سرکار علیہ السلاۃ السلام پر تیرہ سال تک وہ شد و مت کے ساتھ آپ کی مخالفت کی گئی کہ جس راستے سے گزرتے وہاں پر کانٹے بچھا دیے جاتے اوباش لڑکوں کو سرکار علیہ السلاط والسلام کا ماد اللہ مذاق اڑانے کے لیے گلیوں میں کھڑا کر دیا جاتا ماد اللہ سماد سم اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی حرم شریف کے نرپشی فرما ہوتے تو آپ کی عبادت میں طرح طرح کے حرکتوں سے وہ آپ کو وکیل کیا کرتے تھے ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس سجدے میں تھے ایک بد آیا اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کا گلا دبانے لگا اس وقت حضرت سیدنا عناصدی کے اکبر ربی اللہ تعالیٰ اندا وہاں موجود تھے آپ نے اس شخص کو سرکار علی سلاسلام سے دور کیا اور بڑے جلال کے ساتھ اس کے سامنے زور خطامت ہوئے فرمایا کیا تم اس شخص کو اس لیے مارتے ہو اس کو اسی لیے دھمکاتے ہو کیا صرف اس کی یہی غلطی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بے کی ہے اے خدا کی عبادت کرو المختصر ایسے بے شمار معاملات کے لیے پاک صنع تعلیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ایک دفعہ تو ابو جہن نے اپنی جہانت اور خباست کی اتنی بڑی دلیل دی کہ سرکار علیہ السلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اس بدمخت نے کہا کہ کون ہے جو اس اونٹ کی اس اجڑی کو اٹھا کر لے جائے محاذ اللہ اور سرکار علیہ السلام کے اوپر رکھ دے ابو جہد جاہلوں کا باپ ظاہر سی بات ہے جو جاہلوں کا باپ ہوتا ہے وہ ندیوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے تو ابو جہن کے کہنے پر ایک شخص گیا اور اس نے اونچ کی اجڑی اٹھائی اور معاذ اللہ سرکار الصلاۃ السلام کی پشت مبارک رکھ دی اس وقت خاتون جنت حضرت فاطم کو رضی اللہ عالانہ موجود تھیں وہ دوڑتے ہی آئی اور سرکار کی پشت مبارک سے اس نگاہت کو دور کیا اور گویا کہ ایسے بے شمار واقعات سرکار علیہ الصلاط والسلام کے ساتھ کہ آپ پر زندگی کی ساری راحت تن کر دی گئی تھی اور آخری مرحلہ آخری حربہ جو انہوں نے پیش کیا سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے ایک دفعہ ابو جہل نے تمام قریش کے چودھریوں کو جمع کیا وڈیروں کو جمع کیا اور میٹنگ کی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کس طرح رکھا جائے یہ بات ایک بند کمرے میں چل رہی تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تقریباً ساری تاریخ کی کتابوں میں واقعہ دروازے پر دستک ہوتی ہے ابو جہل کہتا ہے کون تو وہ شیطان ہوتا ہے جو ایک بوڑھے کی شکل دھار کر آتا ہے جب ابو جہل پوچھتا ہے کون تو کہتا میں شیخ نجدی ہوں کیا کہتا ہے اردو کی بڑی اچھی لغت ہے فیروز اللغات آپ نے نام بار بار سنا ہوگا اس میں شیخ نجوی کس کو کہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا شیخ نجوی شیطان کا نام ہے کس کا نام ہے پر دستک ہوئی ابو نے پوچھا کون کہا شیخ نجدی? کہا جاؤ اندر آیا اب بحث چل رہی تھی وہ دار النوا اور واقعہ دا دار النوا کے ساتھی مورخین نے لکھا ہے کہ دارالدوا ایک ہندوستان میں بھی دار النوا لکھا تھا جس کو سلمان ندوی اور دیگن ندوی کو آپ جانتے ہوں گے تو یہ ندوے کا نام سب سے پہلے ابو جہان نے اپنی اس جماعت کے لیے استعمال کیا تھا جہاں پر سرکاری صلاح السلام کو قتل کرنے کی خازش کی گئی تھی اور مورخین نے اس محفل کو اس مجلس شعرا کو جو لقب دیا تھا وہ دار الدبہ تھا اور ہندوستان آدم گڑھ میں بھی دار الدوا بنی تھی جس کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والے میرے امام امام احمد رد فادیل برل بی رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے دارالدبہ کی سخت طور پر مخالفت کی اس لیے کہ دار الدوا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان میں بنایا گیا تھا کہ سارے مولویوں کو کہا گیا کہ اپنے دل کو نرم کرو ہندوؤں کو اپنا بھائی کو ہندوؤں کو اپنا بھائی کو اور اس وقت آل حضرت فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا فرمایا ہندو الگ قوم گے مسلمان الگے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتا المختصر تو وہ مجلی جس میں سرکار نے اس کی حیا کی شما کما غلّہ بل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو شیخ نجدی بھی اندر داخل ہوا ایک شخص نے سے کہا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا جائے اللہ حاضلہ اور ایک کمرے میں بند کر دیا جائے بس ایک کھڑکی رکھی جائے کوئی سوراخ رکھا جائے جہاں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کھانا دیا جائے اور اس حرکت سے یہ ہوگا کہ بھوک پیاس سے وہ خود ہی گویا کے ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے تو شیخ نجیدی جو برا تھا کہا تمہارا یہ فیصلہ صحیح نہیں اگر یہ بات خارج ہو گئی یہ بات مارکیٹ میں آ گئی یہ بات باہر آ گئی تو یہ محمد عربی کے پروانے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ابو چل نے کہا ہاں شیخ مجدی بوڑھا بہت اچھی بات کرتا ہے تو کہ اب کیا کیا جائے تو کسی نے کیا مشورہ دیا کسی نے کیا مشورہ دیا ابو چال نے کہا میرا یہ مشورہ ہے کہ قریش کے معزز خاندانوں میں سے ہر ایک سے نوجوانوں کو لیا جائے بہترین مضبوط نوجوانوں کو قریش کی بڑی بڑی برادریوں سے لیا جائے ان کو نبی پاک صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل فرماد اللہ مسلط کر دیا جائے اگر یہ قریشی نوجوان ایسی حرکت کر بھی لیتے ہیں تو یہ معزز قبیلے ہیں بڑی برادری والے ہیں اور برادری کا تو بڑا روگ ہوتا ہے تو لہذا سرکار لہٰذا اسلام کے حق کے کو اگر یہ برادری والے دبائے بھی تو آگے سے کوئی دوسری برادری والا ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا شیخ نظری نے کہا ہاں یہ فیصلہ سب سے بہترین ہے اور ایسا کرو کہ جو یہ جی ابو جاہل جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے المختصر سارے لوگ جمع ہوئے اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں میں سے چند نوجوانوں کو چل لیا اور کہا کہ آج رات کو نبی پاک کے آستان عالیہ کا محاصرہ کر لو اور صبح ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کر لینا یہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مغلظات پک رہے تھے ادھر میرے محبوب کو اللہ نے مطالعے کر دیے کہ میرے محبوب اب مکہ چھوڑ دو آج ہجرت کی رات ہے آج مکہ چھوڑ دو اور آج اپنے غار کو لے کر نزیر شریف کی طرف چلو سرکار کی صلاح و سلام رات کا وقت ہے بے شمار مشرقین کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہے آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور کو بلایا فرمایا علی یہ ساری امانتیں فلا فلا کی ہے اور میرے بستر پر سودا تمہیں کچھ نہیں ہوگا موریقین لکھتے سرکار کے الفاظ سے مفت لکھتے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا صبح ہو جائے اور ہوگی تم یہ امانتیں لوگوں کو تقسیم کر دینا اور میں جا رہا ہوں سرکاری صلاح رات کے وقت نکلے تو باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر اٹھایا جو چھوٹے چھوٹے کنکر کے مانند تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑا جال یہ آیت پڑی اور اس پر دم کیا اور ان کافروں کے منہ پر پھیکا وہ سارے اندھے ہو گئے میرے مصطفیٰ قریب سے گزر گئے انہیں نظر نہیں اور سرکاری وہاں سے نکلے حضرت سعیدی اکبر ربی اللہ تعالی کے ساتھ حضرت ابو بکر سرکار کو لے کر جا رہے ہیں راستے میں جب سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دو آدمی جاتے ہیں تو چار قدم کا نشان پڑتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ چار قدم پڑ رہے ہیں اس سے تو پتا سال چل جائے گا کافی ہمارے مقصد تک پہنچ جائے گا. صدیق تیری عظمت کو میں سلام اس شب میرے مصطفیٰ نے تجھے کیا تمغہ تمغا عطا فرمایا سردار فرماتے صدیق ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا لو ہوا علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اما تعالیٰ نے شب اپنے کندھوں پر اٹھایا کس مصطفیٰ کو اٹھایا جس کے کل پر قرآن اتر رہا تھا حضرت علی نے جب سرکار سے کہا تھا کہ حدور آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیں اور یہ بیت اللہ کے اندر جو سب سے اوپر بت رکھا ہوا اس کو توڑ دیں تو سرکار نے فرمایا علی بارے نبوت کو برداشت کر سکتے ہو نبوت کے بدن کو برداشت کر سکتے ہو لیکن سید صدیق اکبر رضی اللہ ہو تار نے سرکار کو اپنے شانوں پر تشریف فرما ہونے کے لیے نہیں کہا بلکہ سرکار جو میرے آقا مستقبل کی باتوں کو جانتے تھے سرکار نے اپنے صدیق کی خلافت پر دلیل قائم کر دی کہ جس نے میری زندگی میں پار نبوت اٹھایا ہو تو میری خلافت کا وطن وہی اٹھائے گا میرے مسلح کا وطن وہی اٹھائے گا سرکار کی اصلاح السلام نے صدیق کے سے فرمایا کہ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار کی اصلاط السلام کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار سور کی طرف تشیف لے گئی آپ رات کو کافروں نے محاصرہ کیا صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں چادر اڈائی کو دیکھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی ہے سرکار تو ہے نہیں حضرت علی اس رات کے بارے میں کہتے ہیں اور اکثر قیدی سے رحمت کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ رات جو ہجرت کی رات تھی اس شب مجھے ایسی نیند آئی جیسی کبھی رات نہیں آئی تھی اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا تعلیف ہو جاؤ اور مجھے ہر رات یہ ڈر ہوتا تھا کہ شاید مرنہ کی ناقیات سے قابل ہو جاؤں اور موت کا فریشہ میرے ساتھ بڑھا کر کھڑا ہو جائے لیکن جب میرے محبوب نے کہہ دیا کہ اب علی جاؤ آج تمہیں رات میں کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا صبح ہوگی اور تم مال یہ عمارت تقسیم کرو گے تو میرے دل نے کہہ دیا کہ جب میرے مصطفیٰ نے کہا صبح ہوگی تو میرا کوئی کا بھی نہیں کر سکتا اور صبح ہوگی تو المختصر یہ واقعہ اس رات کا پیش آیا اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا کہ و اذ يمكرون بك الذين كفروا حبيب اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے ہیں ليسبطوك او يقتلوك او يخرجوك کہ تجھے تیرے کام سے روک دیں تجھے قتل کر دیں تجھے نکال دیں و يمكرون و يمكر الله اور یہ گویا کہ مکر کرتے اور اللہ ان سے خفیہ تدبیر کرتا ہے اللہ خیر الماکرین اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے ادھر موزودی صاحب کی تفسیر پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا جب میں اس ترجمے میں پہ پہنچا میں نے دیکھا واقعی میں اس دور کے بڑے محقق ہے کچھ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں باہر جا کر کہتے شاہ سب کو ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا یہ چار قدم پر میرا حجرہ ہے حوالہ غلط ہو تو مجھ سے رجوع کرو پیچھے کام کرنا تو عبداللہ بن عبی کی اولاد کا طریقہ ہے دیکھیے یہاں پر خود اللہ رب کو چاہ فرماتا ہے کافروں نے اللہ سے مکر کیا اور اللہ نے کیا کیا یم کروں اللہ نے خفیہ تدبیر کی مودو بھی دکھتا ہے کافروں نے اللہ سے مکر کیا اللہ نے بھی ان کی طرح مکر کر دیا ما اللہ واللہ خیر الما کری اور اللہ سے بڑا کوئی مکر کر سکتا ہے اللہ نظب تو مودودی کے شہدائیوں یا تو مودودی سے محبت کہ اللہ کو مکر اگر اللہ کی عظمت اور کوئی قوت تمہارے دل میں ہے تو مودودی پر کم سے کم برائی کا الزام کو لگاؤ کہ یہ ترجمہ کسی مسلمان کو جیب نہیں دیتا ایک نااہل آدمی اگر ترجمہ پڑھے تو کیا لکھے کہ اللہ پر قرآن کہتا ہے اللہ مکر کرتا ہے یازب اللہ الحزب اللہ تو اس نفس کو اور مسئلہ الوحیت کے تقدس کو اگر کسی شخص نے سمجھا ہے تو فاضر بریوی نے سمجھا ہے فرماتے ہیں کہ کافروں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا اللہ خفیہ تدبیر فرمایا موضوعی سازی ہوں تو بڑے لوگوں کے امام ہے آپ کم سے کم مکر کا معنی ڈسنری میں دیکھ لیں تو کبھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتی مکر کا معنی ڈشنری میں خفیہ تدبیر کے ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت نے وہی معنی فرمایا فرمایا اللہ خیر اللہ کری اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے تو اب دیکھیے اس آئے کریمہ میں اللہ رب الفے کو ہجرت کر کے مدین پاک پہنچ گئے لیکن کافروں کو پھر بھی بسنا ہوا اور وہ ہمیشہ کے مشن کو گویا کے کسی طریقے سے ہم روک لے ایک دفعہ ہوا کیوں ابو سفیان اپنے چند مالی تجارتوں کے ساتھ آ رہا تھا گزرنا تھا مسلمانوں کے علاقوں سے اس نے کافب کو بھیجا کہ جلدی جلدی جاؤ اور مکہ میں جا کر کہہ دو کہ ہمارا یہ مال اور ہمارا یہ کافلات تو تجارت کا یہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرے گا کہیں مسلمان اس پر حملہ کر کے اسے لوٹ نہ لے تو لہذا تم جلدی پہنچ جاؤ اگر کہیں مسلمان لوٹنے کی کوشش کرے کیونکہ ہمارے اس کافلے میں کوئی جنگجو ہے نہیں جو ان سے لڑائی کر سکے تو لہذا تم اس کافلے کی بھانک کرو وہ کاسب فوراً پہنچا اور غلط پیغام پہنچا جا کر اس نے مکہ میں کہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا قابل پر اور وہ مال رنگت لوٹ رہے ہیں تو لہٰذا چلو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بہت سے بھائی مارے جائیں گے ابو جہن میں یہ بات سنی اس نے حیران کر دیا پورا گویا کہ مکہ امنڈ آیا اور ابو جہل سے کرنے کا چلو یہ ہم مسلمانوں کے دیں گے اب یہ ہوا کہ حضرات محترم جب وہ اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے سارے مال و اخباب کے ساتھ تو راستے میں وہ قافلہ مل گیا اور اتنا مل گئی کہ نہیں تھا صرف حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا تو جتنے آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہم تو صرف اس لیے آئے تھے نا کہ قافلے کو اگر لوٹ گیا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر لے لیکن قافلے کو لوٹا نہیں گیا تو ہم مقصد ہمارا یہی تھا ہم یہی صورت گویا کہ جنگے بدر کی بنی اور ابو جہین نے ان کو گویا اپنے دام میں لا کر اپنے فریب میں لا کر کہا کہ اس نے یہی موقع ہے اس کے بعد شاید کبھی مکہ کے جوان ایسے جمع ہو سکے شاید کبھی ایسے گنجو بہادر جمع ہو سکے آج یہ سارے جمع ہوئے کیوں نہ مسلمانوں کی آج کیڑ بجا دی جائے اللہ اکبر ایک ہزار کے لشکر کو لے کر ابو جہل مکہ سے نکلا ہے اور نبی پاک صلی اللہ واضح علیہ وسلم کو بارہ رمضان مبارک سن دو ہجری کو مدینے میں تلا ہو جاتی ہے کہ وہاں سے کافر مسلمانوں کے مقابلے میں تین گنا زیادہ فوج لے کر آ رہے ہیں یوم فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک فوج کے مقابلے میں تین گنا فوج آئی اور یہ سرکار کے دین کی سب سے بڑی ہتانیت تھی کہ ایک گنا فوج نے تین گنا فوج کو ٹکر دی اور یہی ہمیں فرقان تھا کہ اللہ نے چھوٹی سی جماعت کو غلبہ عطا فرمایا اور واقعی میں حق جس طرف ہوتا ہے تو اللہ کی رضا اللہ کی رحمت اس طرف ہوتی ہے جب سرکار بھی اسلام کو بارہ رمضان مبارک کو یہ خبر پہنچی سرکار نے اپنے سارے جنرل صحابہ کو بلایا اور مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے جنگ ہونی چاہیے سبحان اللہ سرکار کی وہ صاحبہ ان کے قدم پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان اللہ اکبر سرکار سے کہتے حبول ہم بنی فراہم نہیں ہے ہم موسا علیہ السلام کی امت نہیں ہے کہ آپ کو جنگ میں کہیں کہ موسا تو اور تیرا رب لڑ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ محمد آپ جا کے لڑو حضور آپ ہمیں اجازت کی دیئے پیدا ہمارے پاس نہیں اسلحہ ہمارے پاس نہیں لیکن انشاءاللہ شاء آپ ہمیں میدان میں ثابت قدم پائیں گے سرکار علیہ السلام نے جب اپنے غیور جوانوں کا یہ جذبہ دیکھا تو سرکار علیہ نے اعلان اجہاد کروا دی بارہ رمضان مبارک تین سو تیرہ افراد کو لے کر سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم. بعد نے تین سو سترہ لکھا بعد نے تین سو تیرہ لکھا المختصر یہ تین سو سے کچھ زیادہ تھے اور تین سو تیس سے کم تھے اس کے درمیان کی تعداد میں خلاف لیکن تین سو تین سو بیس کے درمیان کا یہ گویا کہ قافلہ تھا اس کو لشکر نہیں کہتے اس کو لشکر نہیں کہتے ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اللہ رب العزت کے کلمے کو اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلی بدر جو مدینہ شریف سے اسی نیل کی طرف مکے کی جاری وہاں پر سرکار علی سرۃ السلام نکلے اور سترہ رمضان المبارک کے قریب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر پہنچ گئے آپ کے پہنچنے سے پہلے کافر وہاں پہنچے ہوئے تھے کافروں نے اچھی جگہ اپنے لیے پسند کر لی ایسی جگہ جو تھا تو ریت لیکن وہ ایسی ریت جو ہموار تھی یعنی دبتی نہیں تھی یعنی فرش کے مانی تھی اور جب صاحبہ پہنچے سرکار پہنچے جو سرکار نے ایسی جگہ ملی کہ جہاں پر پاؤں رکھو تو پاؤں ریٹ کے اندر چلا جائے یعنی yani ایسی جگہ ملی اب مسلمانوں کو بڑی دقت کا سامنا پڑا نماموں کے لیے کیا کریں گے پانی نہیں ہے اور یہ زمین اس طرح ہے اللہ عبر انفال کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یاد کر اس رات کو کہ جب گلام تیری بارگاہ میں جس یو کر رہے تھے تو ہم نے بارش کا نزول کر دیا کہ جب اس رات کو بارش ہوئی تو دلدل والی زمین ایک دم فرش نما ہو گئی اور فرش والی زمین کیچڑ کی طرح ہو گئی کافروں کے لیے وہ زمین و جان بن گئی ان کے خینے گر گئے ان کی زمین کا سارا کھانے پینے کا سامان کیچڑ کتنا کی کو کے کے تشریف رات کا وقت ہے کافر اپنے جاو جلال کے ساتھ لشکر کی ترتیب دے رہا ہے آبو اپنے تمام روساک کے ساتھ میٹنگ میں ہے اور وہ اس کو شرینی میں ہے کہ آج مسلمان جو ایک مٹھی بھر سے ہے اور آج ہم گویا کہ ان کو ختم کر دیں گے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے بخاری شریف ہے, ہے سرکار علیہ اللہ کی بارگاہ میں مسترق ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اتنے میں سرکار اپنے حجرے سے نکلتے ہیں حضرت فاروق اعظم ہجرے کے بار بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا کہا چلو اب کی حضور کہا، فرمایا جہاں کل جنگ ہونے والی جہاں کل جنگ ہونے والی چلو سرکار حضرت عمر کو لے کر چلے سرکار کے ہاتھ میں آسا تھا سرکار نے فرمایا ابو عمر ہاضا و ابا جہل، عمر میرے پیارے دیکھ ابو جہل کل یہاں گر کر مرے گا ابو جہل مرا نہیں ہے کل کون مرے گا کس کو کیا خبر کل کی بات خدا جانے میں نے بخاری پڑھ رہا ہوں یہاں گر کر مریں گے اب جنگ کل ہونے والی تھی میرے مصطفیٰ نے آج ہی اطمینان نے قدر فرما دیا عمر گبرانا مت ابو جہل جتنا زمین سے اٹھ کر آ کر مرے گا وہ جا کر یہی مرے گا اب دیکھیے رات کا وقت تھا رات گزری صبح کا وقت ہوا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام گویا کہ میدان کی طرف صبح کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے سرکار صنعت و اسلام نے جب کاکڑوں کا ایک لشکر جناب دیکھا اب دوبارہ ہوجرے میں تشریف نہ آئے اور اللہ کے سامنے میں سجنے میں چلے گئے اور مولا آج وہ دن ہے کہ آج ہف اور باطل کا مارکا ہے آج وقت ہے مولا تیری نصرت کے آنے کا آج اگر تیری نصرت نہیں آئی قیامت تک تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا راوی کہتے ہیں سرکار کی آجی سرکار کے جڑ گڑانے کا مقام یہ تھا کہ آپ کی ریش مبارک پوری آنسو میں تر تھی اور آسمان کی طرف اللہ کی طرف ہاتھ بڑا ہوا تھا اور عرض کر رہے تھے کہ مولا آج تیری نصرت کے آنے کا دن ہے آج اگر تو نے مدد نہیں فرمائی آج تیری نصرت نہیں آئی تو مولا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا لیکن دل کی گہرائیوں سے مسئلے کو سوچو کہ محبوب مصطفیٰ محبوب خدا ہاتھ اٹھائے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسا تھا کی کی بارگاہ میں قبول ہوئی میدان جنگ میں صحابہ اکرام نے وہ جوش اور جذبہ دکھایا اللہ ادبر یہاں پر صحابہ لڑ رہے تھے ادھر سے اللہ رب العزت نے بعض روایت میں آتا دس ہزار بعض میں آتا ہے کئی ہزار فرشتوں کی فوج لے کر حضرت جبیل بھی تشریف لیا حضرت عبد اللہ محسوس سرکار کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے میں کسی کافر کو قتل کرنے جاتا ہوں اس کی گردن پہلے گر جاتی ہے سرکار نے مسکرا کر فرمایا جبرین مار جاتے ہیں اسے جبریل مار جاتے ہیں اللہ اکبر یہ جنگ اتنے زبردست انداز میں ہوئی اللہ اکبر اس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف کے پاس دو بچے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائی ابو جہل کون ہے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے پوچھا بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہو کیا اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کا گستاح ہے وہ ہمارے نبی کے خلاف غلط باتیں کرتا ہے جب حضرت عبد الرحمان بن عوف نے ان کے جذبے کو دیکھا تو فرمایا وہ دیکھو سامنے ابو جہل ہے یہ دونوں بچے نننے منہ اس پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ ابو جہل کو زمین پر گرایا اور اس کا آخری خاتمہ کر دیا ابو جہل کو ختم کر دیا علیہ وسلم نے دعا فرمائی مولا تیرا شکر ہے میری امت کا فرون مارا گیا اس میں حضرت نومان کی آنکھ پر بھی بار ہوا کہ آپ کی آنکھ آپ کے چہرے پر بہ گئی دہراو جنگ آپ سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے حضور یہ میری آنکھ پر ضرب لگی ہے اور یہ میری آنکھ میرے چہرے پر بہ گئی ہے نبی یہ نے وہ بہتی ہوئی آنکھ کو لے کر دوبارہ آپ کے ہلکے میں رکھا یہی جنگ بدر کا واقعہ ہے مور لکھتے اپنا اپنے لوہا نکال کر سرکار نے جب بن نمان آنکھوں پر لگایا تو ترک بھی دور ہو گیا آنکھ بھی ٹوک ہو گئی نظر بھی اسی برتا گئی تو یہ سرکار ابھی موجود اور ان بچوں میں سے ایک حضرت مار جن کے ہاتھ پر تلوار لگی تھی اور ہاتھ گیا تھا اللہ اکبر وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر میرے قریب نواز آقا کے پاس اپنے صرف آتے ہیں اس ہاتھ کو لے کر ان کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اپنا لواب ادھان لگا دیتے ہیں تو ہاتھ جڑ جاتا ہے مودودی صاحب کہتے ہیں ندی کا کام صرف کتاب دینا ہوتا ہے وہ نبی کسی کا اور کام نہیں آتا میں نے کہا وہ آپ کا نبی ہوگا کم سے کم ان واقعات کو آپ دیکھتے تو معاف ہوا یہ اسلام ہے اللہ نے ایسے نبی کو محبوس کیا ہے جو نفسیات کے لحاظ سے تمدن کے لحاظ سے اقتصادیات کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے معاشیات کے لحاظ سے ہر زاویے سے نو انسانیت کی تربیت کرے ہر زاویے سے ان کو مطمئن کرے اللہ اکبر جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر سرکار علیہ نے گزشتہ کل یہ بات بتائی تھی آفروں کا حال یہ ہوتا ہے جنگ کے اندر جب جنگ بڑی تیزی میں چل رہی تھی صحابہ کرام نے دیکھا کیونکہ اسلحہ تلوار وغیرہ کچھ نہیں تھی قاضی عیا شما میں فرماتے ہیں ساما گرام جب توڑتے ہوئے سرکار کے پاس آتے اور کرتے حضور ہمارے پاس تلوار نہیں ہے نبی یہ پاپ سوکھے کھجور کیے کی ڈنڈی اٹھا کر دے دیتے کہتے یہ شاخ لے جاؤ اللہ اکبر بار یاد فرماتے ہیں کہ سرکار جو شاخ نہ فرماتے وہ شاخ کئی تلواروں کو توڑ دیا یہ صدر دل کے ساتھ سرکار کے معذات کو تسلیم کرنے کی یہ سب سے بڑی مین دلیل تھی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار اسراۃ السلام نے اپنے اثر مبارک سے جس جگہ پر نشان لگایا تھا میں وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں خدا کی قسم جس نے نبی پاپ کو نبی پر ہاتھ بنا کر ملوث کیا ہے سرکار نے جس جگہ نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں گر کر مرا ہے ذرا بھی نہیں ہوتا جس جگہ پر سرکار نے لاٹھی کا نشان فرمایا وہ وہیں پر گر کر مرا ہے میں ان لوگوں کی سوچوں پر حیران ہوں جو کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا کیا ہوگا اللہ نہیں بتاتا تو میں نے کہا امام بخاری کی کم سے کم پھر تفریح پر تو مسلم ہو جاؤ معذ اللہ کہ جناب جنہوں نے یہ عقیدہ لکھا یہ بات اگر میں بغیر دریل کے کہوں تو مجھے اسلام سے آپ باہر نکال تو شاید آپ کا ٹھیکہ لیا اسلام کا لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ امام مسلم امام احمد بن حمبل مسلم امام احمد کے اندر یہ حدیث کا مفصل مفسل فرماتے ہیں پھر بھی میرے آکا نے دیکھا اہل سنت کے لیے کیسے دلائل بیان فرمایا سرکار نے کہا یہ سارے قابلوں کو ٹانگوں سے دھجی اور بدل کے گوہ سے بس لو کھلے کے پاس لا کے سرکار وہاں پہ مرے ہوئے کافی یا فلاح بن فلاں ارے مصطفیٰ کہہ رہے ہو مرے ہوئے کافروں کو ہمارے دیر کے تو کہتے جو کو یا نہیں کہتے. ہمارے تو مولانا کہتے جو مرجاس کو یا نہیں کہتے اور آپ یا کہہ رہے مرے ہوئے نہیں بلکہ مرے ہوئے کافر کو سکا فما یا فلا بن فلاں حل بجٹ تم ماں باپ با اللہ من نہ ہو مرے ہوئے کافروں فلاں کیا تجھے وہ بات پہنچ گئی جو اللہ اس کی رسوم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا جو اگر آپ تجھے بتائے تھے نہ ہو اکبر حضرت عمر نے سرکار کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور آئی تک سرکار کی بارگاہر کی حضور یہ تو مرے ہوئے ہیں آپ ان سے سلام کر رہے ہیں میں نے کہا عمر آپ کی عظمت کو سلام کے واقعی بہت اچھا ہوا جو آپ نے اس وقت مسئلہ دریافت کر لیا حضرت عمر پوچھتے ہیں حضور کیا آپ اس مرے ہوئے کافروں سے بات کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے عمر میری بات جتنا تو نہیں یہ مرہ ہوا کافر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اولیاء کی سماعت کے انکار ہو کس دل سے میرے مصطفیٰ کے سننے کا انکار ہو مرا ہوا کافر جو مرنے کے بعد سنتا ہے تو اللہ نے مومنین کی شاشانتا فرمائی ہوگی اور اسی لیے تو بخاری شریف کتاب الجناز کے حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی بھائی کو دفن کر کے لوٹتا ہے البو ادا کی خبر ہی وہ تبد ہوں کرنے سرکار فرماتے بخاری شرکی سے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو دفن کر کے وہاں سے گزرتا ہے اور جب وہ گزرتا ہے تو وہ یس معلوم وہ قبر کے اندر کا مردہ دیکھیے کتنا اندر ہے اس پر مٹی ڈری ہوئی ہے اس پر, پر ہوئے ہیں آواز اندر جانا متصور ہی نہیں ہے یقین نہ آئے تو کسی مولانا کو قبر میں لٹاؤ اور باہر سے ایک زوردار تکلیف کرو تھوڑی دیر کے بعد قبر کھودو کہا مولانا کچھ سمجھ میں آئی کیا کچھ سمجھ میں کچھ اور باتیں شاید نظر آئی ہو تو لہٰذا لیکن قبر کے اندر آواز جانا متصور نہیں یہ نبی کا معاوضہ ہوا کرتا ہے اللہ اکبر نبی یہ صلی اللہ مطما تعلیہ السلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ مردہ اپنے دفن کیے ہوئے حضرات جو اس کو لوٹیں گے ان کے جوتے نہیں جوتے کی آواز کو قبر میں سنے گا بندہ اپنے جوتے کی آواز کو خود نہیں سنتا تو مرنے کے بعد قبر میں سنے تو کیواڑی میں ڈاکٹر عثمانی صاحب ایک آئے ہیں ہزب اللہ والے وہ فرماتے ہیں وہ قبر میں جو مردہ سنے گا نا وہ لوگوں کی قدم کی آواز نہیں فرشتوں کے قدم کی جوتے کی آواز ہوگی فرشتوں کے جوتے کی آواز ہوگی میں نے کہا چاہے میرا جوتا ہو یا فرشتے کا جوتا ہو مسئلہ اختلاف جوتوں میں نہیں ہے اختلاف سننے میں ہے چاہے فرشتوں کے جوتے کی آواز سنے چاہے میرے جوتے کی آواز سنے اختلاف اس میں نہیں ہے جو جوتا کی آواز جوتے چاہے کوئی بھی پہنے فرشتے پہنے ہم پہنے مسئلہ ہے کہ قبر میں سنتا کہ نہیں سنتا اس حدیث میں آپ نے اختلاف کیا جوتوں پر چلو جوتے فرشتے کے ہوا کرے مردہ سنتا تو ہے نا. مردہ سنتا تو ان شاء اللہ سورہ نمن قسمی موتاج کی بات آئے گی جی تو وہاں میں اس کی تشریح کروں گا لیکن میں کہتا ہوں یہ کہ حادث میں تحریف ہے پہلے تو فرشتوں کی ٹانگیں ثابت کرو اس کے بعد پھر جوتا لے آنا لیکن وہاں نہ فرشتہ کلب ہے بلکہ سرکار کا جب کوئی انسان مرتا ہے اس کو فرشتہ دفن کرتے ہیں اس کے عزیز کاری دفن کرتے تو سرکار فرماتے جب اس کے ساتھ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ فرشتوں کے جوتے کہ نہیں اس کے ساتھی جو دفن کر کے لوٹتے ہیں وہ ہے کے قدم کی سنتا تو ہے تو اب دیکھیے اس گویا کے اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح اور فرمائی اور کئی کافر گویا کے یہاں پر قیدی بنا دیے گئے اور سرکار کے سراط اسلام نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص لکھنا پڑھنا چاہتا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اس کو ہم آزاد کر دیں گے اور نہیں جانتا تو فدیہ دے دے ہم اس کو آزاد کر دیں گے اب یہ بات گویا کہ سرکار اس پراپت سامنے بیان فرمائی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس سے فری دیا جاتا سرکار کے چٹا حضرت عباس جب سرکار علی صراط اسلام کے صحابہ کے پاس پہنچے انہوں نے کہا میرے پاس فری نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر سرکار کے پاس جائیے سرکار آپ کے لیے کوئی مسئلہ بیان فرمائے جب حضرت عباس کو سرکار کے پاس لایا گیا کیونکہ وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے جب ان کو گویا کے قیدی بنا لیا دیا اور سرکار کے پاس لایا گیا سرکار نے فرمایا چیچے جان کیوں نہیں دیتے ہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سرکار نے فرمایا کیا جنگ میں آنے سے پہلے چچا جان دروازہ بند کر کے آپ نے میری چچی جان کو کمرے کے اندر کوئی نہیں تھا آپ تھے اور میری چچی تھی آپ نے ایک گویا کے زیورات کی ایک کوٹلی بنا کر ایک گویا کی جھولی بنا کر اب میری چچی کو دیا اور فرمایا تھا اگر میں صحیح سلامت آ گیا تو مجھے واپس کر دینا اگر مارا گیا تو استعمال کرنا اور چچا جان آپ کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتا بتایا تو کہا حضور جب آپ کے رب نے بتا دیا تو رب کا کلمہ بھی بڑھا دیجیے تو حضرت عبار گویات مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام تو سرکار کے علم غیر آپ کے موجود کو دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے اور آپ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں دیتا اللہ آپ کو سلیم سلیمتا فرمائے اللہ جو دیتا ہے پھر ساری باتوں میں آ جائے گی اللہ رکن عزت کریے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی جملہ طور پر اطاع اور فرمان کرنے کے ہمیں توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ درو کے پاس یہاں پر ایک واقعہ کچھ اور پیچھے کی طرف سے بیان کیا گیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے متعلق بیان فرمایا ہے ایک اور آیا ہے یہاں پر جس کا میں ترجمہ بیان کر دوں یہ انشاءاللہ شاء کل آئے گی اس کی تشہیر و توضی کل بیان کرتا ہوں آج تو حضرت عمر رضی اللہ وارغن کے ایمان کے متعلق اللہ رب العزت میں آیت نازل فرمائی اور حضرت عمر کے سلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کیا تبلیت حاصل ہوئی اور کیا مقام حاصل ہوا اللہ رب العزت میں فرکار کی صلاح و کو تسلی دیتے ہوئے کیا رکھا فما اور ہر مسلمان جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عالیہ سے مسلمانوں کو کیا تقریب حاصل ہوئی یہاں تک کہ جو شیعوں کی قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے اس میں حضرت علی سے سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فارس کی لڑائی کے متعلق مشورہ لیا کہ علی تم کیا کہتے ہو میں فارس چلے جاؤں لڑنے کے لیے یا مدینے میں رکا رہا ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر ان کی تربیت کروں تو نہجول بناگا جو شیعوں کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اور شیعوں کا بہت بڑا محرخ سید شریف رضی نے اس کتاب میں حضرت علی کے خطبوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس میں یہ خدا موجود ہے حضرت علی نے کہا عمر تم فارس مت جاؤ تمہاری مثال امت کے لیے قطب کی ہے کیا ہے قطب قطب کس کو کہتے ہیں قطب اس کیل کو کہتے ہیں جو چکی کے بیچ میں لگا ہوتا ہے چکی جو گھومتی ہے اس کے بیچ میں کیل لگا ہوتا ہے وہ کیل ہٹا دو تو چکی ختم ہو جائے گی لیکن اس کیل کی طاقت کی برکت سے چکی چلتی ہے اور ساری چیزوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں عمر آپ کی مثال قطب کی ہے آپ مدینے میں رہ کر یہیں سب سا سارے کافروں کو پیس دو نہجم کی بات مانو حضرت علی حضرت عمر کا کبھی نہیں تھا ورنہ کبھی حضرت عمر حضرت علی سے کبھی مشورہ نہ لیتے اور نہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالم حضرت عمر کو اتنے چھ کمی ماہ سے حاصل یاد فرماتے کہ عمر آپ کی مثال تو بنا ایک قطب کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نانے کا واقعہ بھی آپ حضاد کی نظر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نانے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل وغیرہ کے کہنے پر سرکار نے سراف و السلام کے پیچھے بڑھنا تلوار لے کر نکلتے ہیں تو حضرت نعیم بس ملتے ہیں کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو کا تمہارے نبی کے پاس جا رہا ہوں اور اس اس مقصد سے جا رہا ہوں کہ عمر پہرے گھر کی خیریت معلوم کرو آپ کی بہن آپ سے بہن و اسلام لا چکے ہیں اور بہن و اسلام لانے والے ابتدائی اسلاموں میں سے تھے اللہ اکبر کے بھادر سے عمر گھر پہنچتے ہیں تو بہن سورتحا کی تلاوت کرتی ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں بہن کو مارتے ہیں کھینچتے ہیں بہن کہتی ہے عمر میرے جسم میں بھی وہی خون چل رہا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہے اگر آپ عمر تو میں اپنے پورے کے ساتھ زمین پر زوردار انداز میں بیٹھ گئے اور اپنی بہن سے کہا اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑ رہی تھی آپ کی بہن نے کہا کہ نہیں پہلے گسل کراسل کر وہ غسل دراصل جسمانی غسل نہیں قلب کا غسل حضرت عمر رضی اللہ تعالی غسل سے فارغ ہوئے سور تا کی تلاوت پر شروع کی گئی تو مارخین لکھتے ہیں جیسے جیسے آپ کی بہن تلاوت کرتی آپ کے دل سے کفر کی سیاہی دھل کے چلے جاتی آپ نے اپنی تلوار اٹھائی پوچھا سرکار کہاں ہے سرکار کا پتا لیا وہاں پر روانہ ہو گئے ندی پاک اپنے اتحاب کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرمائے کھڑکی سے حضرت حمزہ اور دیگر گویا کے جلد ادھر بہادر صابا دیکھ رہے کہ عمر آ رہا ہے عمر حضرت عمر کی بڑی دہشت ہوا کرتی تھی بہت سے کرام حج... یہاں پر موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا ارفاظ سے ہم مدلفہ نکلتے ہیں رات کو ارف آتے مظنفہ نکلتے ہیں تو راستے میں جو لمبا میدان آتا ہے یہ میدان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں یہ میدان عرب کے زمانوں میں کشتی کی چیمپئن شپ یہاں ہوا کرتی تھی پہلوانی کی اور ہر سال فرسٹ نمبر آنے والے حضرت عمر ہوا کرتی تھی یعنی اتنا دبدبا اور اتنا معیار تھا جب آپ وہاں پر تیزی کے ساتھ آنے لگے اور کھڑکی سے جب سادہ نے دیکھا تو سرام کے سامنے گھبراتے ہوئے اور کیا کہ حضور عمر آ رہا ہے حضرت حمدہ رضی اللہ ماہر سید الودہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور عمر آ رہا ہے خیریت سے آ رہا ہے تو اس کی قسمت ہے دروازہ کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کرتے حضور دامنے مصطفیٰ سے وابستہ ہونے آیا حضور شہادت پڑا دیجیے سرکار نے جب کلم پڑھایا صحابہ کرام زور دار نعرہ لگایا اور صحابہ نارا نہیں لگاتے نعرہ تکبیر نارا ہوتا فنا مورولی جنگ فلاں موری جنگ ہمارے الحمد للہ جتنے نعرے شان اور ازمت جن کی بزرگی مسلم ہے لیکن یہ نارا بھی آپ کا بھی گتھ ہے مجھے کوئی تاریخ کے شاید چل دے کہ کسی صاحب نے ایسا نعرہ ہو کہ ناروں کی پیغام لوگوں کے سامنے پھیلاؤ تو المختفر جیسے ہی حضرت عمر مسلمان ہوتے سارے صحابہ بار بار سے حضرت عمر ربی اللہ سرکار سے کہتے حدور نہیں ہم حب پر نہیں سرکار نے کہا بالکل عمر تو کہا حضور چلیے پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے چلیے خانہ کعبہ نماز پڑھتے ہیں سرکار نے صلاحت السلام کو لے کر حضرت عمر خانہ کعبہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کافروں کی ہمت گویا کہ ختم ہو کر رہ گئی کہ کون عمر کے سامنے آئے گا کون منع کرے گا شکار کرنے گئے تھے خود محبت رسول کے شکار ہو گئے اب ان کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے راستے میں رو گویا کے ہےٹ میں مقام نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو حیض اور ناقی سمجھتا ہے اور کافلوں کے حوصلے ایسے پس ہو چکے تھے ابو جہاں نے منافقانہ سازش کی اور کہا خاموش رہو یہ مسلمان جو کرنے کرنے دو وہ مسلمان جو خانہ کعبہ میں آ نہیں سکتے تھے اللہ اکبر مسلمان تینتیس ملک اور چھ عورتیں جو ان چالیس ہوتی ہے چالیس میں مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے یہ مختصر سا قافلہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے اور مشرقین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج خانہ کعبہ کے اندر وہ تقدیر بلند ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نبے اللہ شریف الک ان الحمد لا الحمدللہ صحابہ اکرام مکے کی گلیوں میں یہ تقدیر کو بلند کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ محبوب یہ کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں کہ تیرے لیے بہت سے تیرے حامی و عناصر ہے اور قرآن کی آیت کرتی محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے وہ مسلمان کافی ہے جو تیرے غلام ہیں جو تیرے غلام ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرے لیے کافی ہوں کافی تو اللہ ہے لیکن دنیا بنیادی اسباب بھی تو ہونے چاہیے دنیای چیزیں بھی تو نہیں جائیں چار چاروں نے اسٹیگر سکھا لیے کہہ دی جائے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اس کا منکر کون ہے لیکن قرآن کا کہتا ہے اگر اسی تجربے پر عمل کیا جائے تو یہ قرآن میں تعریف ہے اس لیے کہ ایک طرح تو قرآن کہتا ہے کہ محبوب تیرے لیے اللہ کافی اور مسلمان بھی کافی مسلمان بھی کافی تو اگر یہ کہہ دیا جائے ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے اولیاء کافی تو صرف کیوں جب رسول کے لیے مومنین کو کافی کہا جا رہا ہے رسول پاک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی اور تیرے لیے تیرے غلام کافی تو یہ کہہ نا میرے لیے اللہ ہی کافی اور کوئی نہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ میں اس کی مزید تشریح آئے گی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ قرآن کی آیت سے لڑ رہا ہے قرآن کہتا ہے یا اللہ, اے نبی اللہ تیرے لیے کافی ہے اور غمن اقتبا کا مل اور مسلمانوں کی جماعت تیرے لیے کافی ہے اور ایسی کافی کافی تیرے سامنے آ نہیں سکتا اللہ تو تیرے لیے کافی ہے لیکن بظاہر تیرے ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب اس جماعت کے گروہ کے اندر شما میں گڑا کے پروانے کے درمیان جب شمع نکلتی ہے تو ہوا اسے بجا نہیں سکتی محبوب میں تو تیرے لیے کافی ہوں میں نے اپنے بندوں کو بھی تیرے لیے کافی کر دیا ہے اور آج یہ چارج نفوس قدشیہ کے ساتھ جو حرم شریف کا طباف کر رہا ہے حرم شریف میں میرے کلمات کو بلند کر رہا ہے بتا چلا اللہ کو کافی ہے کون پاکستان میں یہ کیوں پھیلاتے ہو کہ اللہ کافی نہیں ہے کہ پاکستان ہندوؤں کا ملک ہے کوئی شہری رہتے ہیں کوئی اللہ کا ممکن ہے اور جب اللہ کے سارے چاہنے والے ہے اللہ کو مالی خالق اللہ کو مصیب الرزباق محمد عربی کا خدا رب ہے غوث پاک کا خدا رب ہے ہمارا خدا رب ہے ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رسول پاک کو پیدا کرنے والا اللہ اولیاء کو پیدا کرنے والا اللہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ جب یہ عقیدہ مسلم ہے پھر کہل آپ بڑھا رہے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اور کوئی کافی نہیں ہے اللہ ہی کافی ہے جس طرح کی حضرت علی جب خلیفہ بنے اور کوفی نے آپ نے اعلان کیا مسلمانوں میں تمہارا چوتھا حاکم ہوں تو ایک جماعت کھڑی ہوئی حکم و اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں کیا حضرت علی کو اللہ کے سوا حاکم نہیں کے سوا کوئی حاکم نہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی حاکم ہونا چاہیے بولے نہیں علی کافر ہو گیا محا بلا ساری خدا کر دے اس مظلوم خلیفہ کی حضرت علی خدا رضی از ماہو. تاران پر لوگوں نے کیسے پسو چسپا کہا علی کافر ہو گیا حضرت منازع کا چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں دیکھو آج وہی مسئلہ چل رہا ہے تو حضرت علی نے مناظر کا چیلنج دیا اور مسلمانوں کی طرف سے مناظر کون تھا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مناظر بن کر گئے ہارجیوں سے مناظرہ کیا ہار جیو کو بڑی بری تھی پھر بھی وہ گویا کے کہ کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ دم تیری تو تیری انہوں نے کہا سیدھی ہو نہیں سکتی اللہ اکبر اکبر حضرت علی نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ بندہ حاکم ہو سکتا ہے اللہ کی عطا سے بندہ حاکم ہونے کے باوجود اللہ کا محتاج ہے لیکن وہ حاکم اس لیے بنتا ہے کہ لوگوں کے معاشرے کے نظام کو درست کر سکے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی مناظرہ کیا گیا قرآن حدیث سمجھا گیا نئی بات سمجھ میں آئی حضرت علی کہا اب ان کا اعلان تلوار ہے اب کا ابن تم نے مناظرہ کر لیا اب تلوار اٹھاؤ شاباش اب سارے گویا کے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی اور خارجیوں کا وہ حال کیا کہ تاریخ کے نقوش آج بھی گڑا ہے کہ خارجی اس وقت اپنی توحید کو بھول گئے اور کہنے کہ علی تم صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ ڈنڈا کبھی لگتا ہے تو بات سمجھ میں آتی تو کہتے علی اب ہمارے سمجھ میں آ گیا حاکم ہونا چاہیے تو حضرت علی کی بات اس وقت سمجھ میں آئی تو اسی طرح سمجھیے کہ جس طرح حضرت علی پر سپے لگائے گئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو کہتے اللہ کے سوا کوئی کافی نہیں ارے معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کافی نہیں لیکن جب اللہ بنا کے اور اللہ کہتا میں نے مسلمانوں کو جب نبی کے لیے کافی بنایا ہے تو ہم جیسے گلاگار جن کا کوئی آسرا نہیں ہے تو ہمارے لیے تو اولیاء کافی ہوئے نا تو دعا کیجیے اللہ رب العزت یہودیوں کے طریقے سے بچائے کیوں یہودی ایک آیت کو مانتے تھے ایک کا انکار کرتے تھے ہم نے اس آیت کو بھی مانا جس میں میرے لیے اللہ کافی ان شاء وہ آیت کل آئے گی صورت وبا کے آخر میں اور یہ آیت میں دوبارہ رپیٹ کروں گا تاکہ درس مکمل ہو تو ہم دونوں آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جس میں یہ کہا گیا رسول پاک نے کہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ میرا رسول حرام کرتا ہے چیزوں کو پاک کرتا ہے چیزوں کو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ میرا نبی غیر نہیں جانتا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہم نبی غیب دیتے ہیں اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں تو دعا کیجیے اللہ رب الدت پورے قرآن پر کامل دل کے ساتھ ایمان رکھنے کی توقی فرمائے یہودیوں کی لانت سے ہمیں محفوظ فرمائے قرآن کے ہر زبر زیر ہر رکو ہر سجود ہر آئے مبارکہ ہر صورت مبارکہ پر ہم ایمان لاتے ہیں ہمارے ایمان کو قبول فرمائے ہمارے ایمانوں کی حفاظت ایمان فرمائے قرآن مجید کے تھام ہمیں نصیب فرمائے قرآن مجید کی سمجھ ہمیں نصیب فرمایا اور خصوصاً دعا فرمائیے اللہ رب العزت جنگ بدر کی سودا کے مرحصی میں برندیت آ فرمائے مول کر اسلام کو پھیلانے کے لیے شا رہے اور اپنی جانوں کو نظران پیش کیا مولائے کریم ہم اپنی ساری نے کیا. ان کے لیے سال کرتے ہیں مولائے کریم ان کی بارگاہ میں پیش فرما ان کے درجات کو بلند فرما مولائے کریم شودائے, بدر، شودائے, شودائے احج خصوصا سید خصوصاً حضرت حمزہ رضیٰ عنہ کے دعا کرتے مولائے کریم ہمارے برس قرآن کو ہمارے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان تمام شہدا کے مولائے کریم فیوز برکاش سے ہمیں متم فرما ان کے بتائے ہوئے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان تمام شہدا کے ساتھ ہمارا حسن ہونا ان تمام شہدا کے ساتھ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سلاد وسلام کی شفا نصیح فرما ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محدود کے قدموں میں بنا دے واخران الحمد الحمدللہ رب اللہ